بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحد صدق وز و حضم الحض و سلاۃ وسلم میرے محترم مسلمان بھائیو وہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو اکتالیس ہجری ماہ محرم کی آٹھویں تاریخ ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت اسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے تیسرے نقطے کا عنوان یہ تھا کہ ممالک کس طرح وجود میں آتے ہیں اور حکومتوں کا جو تکون ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے گزشتہ سبق میں ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں آج ہمارا اس سلسلے میں تیسرا سبق ہے گزشتہ سبق میں ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف مائل ہوتا ہے جھکتا ہے اور اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے رہی بات اگر اچھے لوگ اس کو مل جاتے ہیں تو اسے خالق حقیقی کی طرف ورنہ شیطانی عبادت کی طرف یہ پیشوا متوجہ کر دیتے ہیں استاد محترم اس انسانی فطرت کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے علمی اعتبار سے ذہانت کے اعتبار سے دینی اور دنیاوی معلومات کے اعتبار سے بہت ہی اعلی قابلیت اور اعلی دماغ کا مالک ہے لیکن جب وہ عبادت گاہ آتا ہے نا تو جیسے عبادت گاہ کے دروازے پر وہ اپنی چپل اور جوتے چھوڑ جاتا ہے اسی طرح اپنی عقل بھی وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس نے جیسے اپنے جوتے اتارے ہیں نا یہاں دروازے کی عبادت گاہ کی چوکھٹ پر اسی طرح وہ اپنی عقل بھی وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اکثر اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں انجینئرنگ کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں اور بہت بڑے بڑے اعلی دماغ کے مالک ہیں وہ لیکن دینی پیشواؤں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور قربان ہونے کے لیے ذاتی طور پر تیار ہوتے ہیں وہ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں اس دینی پیشوا کو راضی کر لوں تو میرا خالق بھی مجھ سے راضی ہوگا اور اس سے انسان کو راحت ملتی ہے آرام اور سکون ملتا ہے اس آرام و سکون اور راحت کے لیے انسان اپنی سستی اور قیمتی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں کدا ماضل تر محامل شہادتی دکتورا فی ار قلع علوم یوفنی رقبت و ابس تو بقارتن او فرطن او نارن یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے انتہائی اعلی ٹیکنالوجی میں اس کی ڈگری ہے انتہائی اعلی ٹیکنالوجی میں اس نے بڑی بڑی ڈگری لی ہوئی ہیں لیکن وہ اپنے گٹھنوں کے بل جکتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کسی گائے کے سامنے کسی چوہے کے سامنے اور آگ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے یا ایک ایسے بت کے سامنے مجسمے کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر رنگ روگن ہے فیما یش علی ہلک ہن باد ارزم امن ید ہل متافن وقان البخورت نہیں و نت نما بدی اور جو کاہن ہے یہ جو پجاری بیٹھا ہوا ہوتا ہے مندر وغیرہ میں وہ اپنے بدبو دار ہاتھ سے اس کے اوپر پانی چھڑک رہا ہوتا ہے اور لبان وغیرہ جو لوگ کیا کہتے ہیں دھواں وغیرہ دیتے ہیں نا دھونی دیتے ہیں اور لوبان وغیرہ کے دھویں سے دھونی دے کر اس کو خوش کرتا ہے اپنی بدبو اور اپنی عبادت گاہ کی بدبو کو چھپانے کے لیے لوبان وغیرہ کے دھویں کا استعمال کرتے ہیں اگر اگربتیاں استعمال کی جاتی ہیں میرے بھائیوں یہ جو حکام ہیں یہ منافق قسم کے مولویوں سے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے ٹیڑے میڑے قسم کے فتوے حاصل کرتے ہیں ایسے فتوے جسے بکری کا دماغ بھی قبول نہیں کرتا یعنی بکری بھی اس فتوے کو غلط سمجھتی ہے لیکن یہ حکام اپنے منافق مولویوں سے درباری مولویوں سے ایسے فتوے حاصل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر حرمین شریفین پر امریکیوں کا قبضہ ہے امریکیوں کی ہزاروں فوجیں وہاں موجود ہیں اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو ہمارے استاذ محترم جن سے میں نے الحمد ہدایہ جلد اول پڑھی ہے مفتی ابو البابا شاہ منصور ان کی کتاب ہارمین کی پکار اور اس طرح کی اور بہت ساری استاد محترم کی تحقیقی کتابیں موجود ہیں ان کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں ان کتابوں کے مطالعے سے آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے بنا کر نہیں کر رہے بلکہ استاد محترم نے تو وہاں تصاویر بھی شائع کیے ہیں اس کتاب میں اور بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں اللہ تعالی استاد محترم کو ان تحقیقات کا دنیا و آخرت میں بہترین عطا فرمائے بات یہ ہے کہ نصرانیوں کا یہودیوں کا حرمین شریفین پر قبضہ موجود ہے لیکن منافق مولویوں نے یا یوں کہہ لیجئے درباری مولویوں نے اس کے اوپر شریعت کا رنگ چڑھا دیا ہے کہ یہ تو ہم صدام حسین سے بچنے کے لیے ہم نے امریکہ سے مدد حاصل کی ہے اور یہ جائز ہے وہ جہاں جاہدہ فل ارد حتیٰ کی ان امریکیوں کے خلاف جو شخص جہاد کرنا چاہے انہیں ان لوگوں نے ان مولویوں نے مفسد قرار دیا وہاں کا نا و ماضا لنبشر اسی طرح پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے میرے دوستوں تکفیری نہیں ہیں جو بات بھی ہم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ دلیل کے مطابق کر رہے ہیں استاذ محترم نے ان مولویوں کو منافق قرار دیا ہے یعنی یہ مولوی حضرات ان کے بارے میں آگے بھی فصلوں میں تفصیلات آئیں گی جنہیں استاذ محترم نے ہئی اتو کبارلوم کا لقب دیا ہے کہ یہ بڑے بڑے ایجنٹوں کا ایک کمیشن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے استاد محترم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی طبیعت اور فطرت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب یورپ میں انقلاب اٹھا کہ ان بادشاہوں کو بھی قتل کرو اور ان دینی پیشواؤں کو بھی ختم کرو حتیٰ کہ اس وقت ان کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا کہ آخری بادشاہ کو آخری پوپ کی انتڑیوں سے بات سمجھ آخری بادشاہ کو آخری پوپ کی انتڑیوں سے پھانسی پر لٹکا دو پوپ کی انتڑیاں نکالو اور بادشاہ کو ان انتڑیوں کے ذریعے پھانسی پر چڑھاؤ اس درجے وہ لوگ اپنے بادشاہوں یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی پیشواؤں کے خلاف کھڑے ہوئے جبکہ مسلمانوں میں الحمدللہ یہ بات نہیں ہے جب لوگ اپنے دینی پیشواؤں کے خلاف کھڑے ہوئے اپنے دین سے باغ نکلے اور الحاد کی اندیر نگریوں میں بھٹکنے لگے اس وقت بھی ان کو روحانی سکون نہ ملا اور پھر وہ جادو غیبی پیشیں گوئیاں اور کاہینوں کے پیچھے چل پڑے اور اس انسانی فطرت کو تسکین پہنچانے کے لیے کیا, کیا گیا دیکھیے اڑن تشتریاں اور اس کی طرح ملتی جلتی چیزیں تیار کی گئیں اور یہ جو اپنے خالق و مالک و رازق کی عبادت کی ایک پیاس انسان کے اندر ہوتی ہے نا اسے تسکین پہنچانے کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئیں اڑن تشتریاں اور اوہام و خیالات سے برے ہوئے قصے کہانیاں و کضا سیاستدانوں نے اس چیز کو سمجھ لیا سیاستدان اس انسانی فطرت کو سمجھ گئے انسانی طبیعت کو انہوں نے جانچ لیا اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بعض لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان دینی پیشواؤں کی ضرورت ہے سب لوگ ڈنڈے سے اور تلوار سے سنبھلنے والے نہیں ہیں کچھ لوگوں کو ان دینی پیشواؤں کے ذریعے کنٹرول کرنا پڑے گا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا دینی پیشواؤں کو استعمال کیا چونکہ وہ اس بات کو دیکھ چکے تھے کہ لوگ جو ہیں بادشاہ کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں سونا پھینکو پیسہ پھینک تماشا دیکھ یہ سیاست بھی زیادہ کامیاب نہ رہی کیونکہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی جو بات ہے یہ اس وقت کاریگر ہوتی ہے یہ سیاست یہ پالیسی جب انسان کسی سے ڈر رہا ہو اور اس کو کسی کی ضرورت ہو لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی سے نہ ہی ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اب ان لوگوں کو کیسے قابو کیا جائے فقربا رجال المل کے رجال الدین ابدقو علیہ مداحب القایا بادشاہوں نے ملک و اقتدار والوں نے دین والوں کو دینی پیشواؤں کو اپنے نزدیک کیا اور انہیں سونے چاندی کی چمک دمک سے اپنے جال میں پھنسایا انہیں رام کیا اور جو نہیں مانتے تھے انہیں پھر وہی تلوار اور سزائیں دی گئیں اکثر جو ہیں پھر بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئے اب بادشاہوں نے کیا, کیا ان لوگوں کے لیے بھی اسی طرح کے بڑے بڑے محلات اور کوٹیاں بنائی عبادت خانوں کی شکلیں بھی محلہ کی شکل پر بنائی گئیں اور جیسے بادشاہوں کے چوکیدار اور پہردار وغیرہ ہوا کرتے ہیں اسی طرح ان دینی پشواؤں کو بھی دیئے گئے ان کے بھی چوکیدار ہیں اور ان کے بھی معاونین ہیں ان کے بھی آگے پیچھے گمنے والے چمچے ہیں اور خودام ہیں وہاں کردہ امبم رجالدین اللم من کبار القواد و الآوان و شکل الحاشیا اس طریقے سے بڑے بڑے کمانڈروں اور بڑے بڑے امیروں کے ساتھ مولوی بھی ایک جیسے دکھنے لگے اور ان سب نے مل کر ایک ہاشیا بنا لیا یعنی بادشاہ اگر ایک متن کی حیثیت رکھتا ہے جیسے کتاب کی جو اصل عبارت ہوتی ہے اسے متن کہتے ہیں اور جو نیچے تشریحات وغیرہ ہوتی ہیں نا اسے ہاشیا کہتے ہیں گویا کہ بادشاہ ایک متن کی حیثیت اختیار کر گیا اور یہ جو رجال الدین ہیں دینی پیشوا ہیں جو باطل قسم کے درباری مولوی ہیں وہ اس کے لئے ہاشیے کی طرح بن گئے اب بادشاہوں کاہینوں اور دینی پیشواؤں کے درمیان ایک بہت خطرناک قسم کا رشتہ جو ہے وجود میں آ گیا حاضلوی دمر مستقبل البشری یفی معظم تاریخ وہ اب بدن بدل ائیا ابود اب اس رشتے نے انسانیت کی تاریخ میں انسانیت کے مستقبل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا بجائے اس کے کہ لوگوں کو اپنے رب کی اپنے خالق و مالک کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جاتا انہوں نے بادشاہوں کی عبادت کی طرف انہیں متوجہ کیا اس طرح میرے دوستو استاد محترم فرما رہے ہیں حکومتی تیکون وجود میں آیا الحاکم و والاعوان ولاوان اللہ اکبر